مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے اور رعایت کے اندر آتا ہے کہ شب برات کے اندر نامۂ اعمال تبدیل ہوتی ہیں اور اس رات مرنے والوں کے اور آئندہ سال آنے والوں کے حج کرنے والوں کے سارے معاملات لکھے جاتے ہیں اور نامۂ اعمال تبدیل ہوتا ہے جبکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کا رسک بھی اس کے موت کا وقت بھی اور یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جہاں تک اس کا شکی ہونا بدبخت ہونا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے حضور جی شب برأت میں پھر نام امال کیسے تبدیل ہوتی ہیں برائے کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما شب برأت کے اندر جو نامۂ اعمال تبدیل ہوتے ہیں حقیقت یہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس سال میں یہ کام کرنا ہے, ہے تو چونکہ اسباب کا طریقے کار ہوتا ہے اب ایک پورا سلطنت کا نظام ہوتا ہے پانچ سالہ نظام جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ایک تو پورا کا پورا ایک بنایا جائے کہ ہم نے پانچ سال میں کیا کرنے لیکن ہر سال اس کی تجدید थी کر, थी کر थी کے بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کام کرنے ہیں ان مہینوں کے اندر ہم نے کیا کام کرنے ہیں تو اللہ مبارک کو بتا تو ساری کی ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں فرشتوں کو بھی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں اب آگے جو سارے سال میں کام ہونے ہوتے ہیں وہ فائنلی جو کو سال کیا کام ہونے ہیں وہ فرشتوں کو بتا دی کہ اس سال اس کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہونے کا ہے تو تقدیر مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے پہلے بھی لکھی گئی باز علما کا تو قول ہی یہ ہے کہ آسمان میں پہلے لکھی جاتی ہے بعض نے کہا کہ دوسری مرتبہ اس میں ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے لکھا گیا ہے وہ فرشتوں کو شب برات کے اندر بتا دیے جاتے ہیں ورنہ حقیقی طور پہ جو تقدیر ہے وہ تو ساری کی ساری ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو, کو پہلے سے معلوم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ